کال اللہ تعالا یا اللہ اللہ اللہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے سامعین اور سامعات انسان اللہ دوبارہ کا وطالع کے ساتھ بھی تجارت کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تجارت کرتا ہے اللہ دوبارہ کا وطالٰ فرماتے ہیں حلدالکم اعلیٰ تجارتنجی کو من عذاب علیم میں آپ کو ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تجارت ہے ان اللہ حجتارمنینفس الحمٰ اللہ نے مومنوں کے مال اور جان کے بدلے جنت کا سودا کیا ہوا ہے یہ تجارت ہے اور انسان انسانوں کے ساتھ بھی تجارت کرتا ہے آپ روزانہ گھر کے سامان خریدتے ہیں تاجر تجارتی سامان خریدتے ہیں گھریلو گھریلو سامان خریدتے ہیں انسانوں کے ساتھ بھی تجارت ہوتی ہے تو یہ سب تجارتیں اس میں آپ اگر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں جب تک اپنا محاسبہ نہ کروں میری تجارت ٹھیک نہیں چل سکتی تو ایسے ہی رب عدالجلال کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں اگر ہم اپنا محاسبہ نہ کریں تو وہ تجارت بھی ٹھیک نہیں چل سکتی آپ کسی کو دس لاکھ روپیہ دیں کہ یہ کام کرو اور نفع نقصان میں شراکت کرو تو آپ بہت کانشس ہوں گے بہت حساس ہوں گے اور آپ بہت شرطیں لگائیں گے دیکھنا میرا مال ایسے نہیں کرنا دیکھنا میرا مال ویسے نہیں کرنا اور دیکھنا وہ نہیں کرنا اور دیکھنا یہ نہیں کرنا آپ بہت زیادہ محتاط بھی ہوں گے اور شرطیں بھی لگائیں گے اور نگرانی بھی کریں گے حالانکہ اس میں نقصان بھی کوئی بڑی بات نہیں لوگوں کو تجارتوں میں نقصان ہو جاتا ہے نہ ان کو گھر والے گھر سے نکالتے ہیں نہ دنیا والے دنیا سے نکالتے ہیں لیکن جو اللہ تبارا کا وطالہ کے ساتھ تجارت ہے اس میں جو نقصان اٹھائے گا وہ کبھی فائدہ مند نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتے فمار ربحت تجارت ہوں وہ مقام المتدین اللہ کے ساتھ جو انہوں نے تجارت کی تھی اس میں وہ ناکام ہو گئے اس کو قرآن حکیم نے بار بار تجارت کہا ہے سودا کرنا کہا ہے تو اسی طرح اس میں بھی ہمیں نہایت حساس ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ کی ہوئی تجارت میں بھی نہایت حساس ہونا چاہیے اس کی بھی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے اس کی بھی اپنے دل کے ساتھ شرطیں لگانی چاہیے کہ دل تو یوں کر, یوں کرے گا تو میں تیرے ساتھ یہ اچھا سلوک کروں گا اگر تو یہ نہیں کرتا تو میں تیرے ساتھ وہ نہیں کرتا جس طرح آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ شرطیں لگاتے ہو تاکہ آپ کی تجارت ٹھیک رہے اسی طرح ہمیں اپنے دل کے ساتھ بھی شرطیں لگانی پڑیں گی دل تیرا صبح فجر سے پہلے اٹھنے کو نہیں چاہا تھا کل اگر دل تو نہ اٹھا تو پھر دوپہر کا یا صبح کا ناشتہ تمہیں نہیں ملے گا اگر تم نے صبح صبح ایک پارا قرآن کا نہیں پڑا تو آج ٹی وی نہیں دیکھنے دوں گا ہاں جس طرح آپ پارٹنر کے ساتھ شرطیں لگاتے ہو اسی طرح اپنے دل کے ساتھ بھی لگانے پڑیں گی یہ شرطیں آپ کو ابدی اور ہمیشہ کی تجارت میں کامیاب کریں گی اور وہ شرطیں جو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ لگاتے ہیں وہ اس کا نقصان بھی عارضی ہے اس کا فائدہ بھی فانی ہے کیونکہ یہ جہان بھی فانی ہے اور تو خود بھی فانی ہے. انسان کو اسی طرح تجارت کے بیس پر تجارت کی طرز پر کتنا مال بک گیا محاسبہ کرتے ہو نا اپنا بھی کرنا پڑے گا کتنا رہ گیا دکاندار کمپیوٹر میں ساتھ ساتھ انٹری کرتا چلا جاتا ہے یہ دوائی اتنی بک گئی ہے یہ ختم ہو گئی ہے اس کی لسٹ نکل آتی ہے کل ہر صورت میں یہ آنی چاہیے کون سا مال رننگ آئٹم ہے کون سی ڈیڈ آئٹم ہے اور کون سی ختم ہو گئی ہے اور کس میں زیادہ فائدہ ہے کس میں نقصان ہے ہر چیز کا محاسبہ نہ کرو تو آپ کی دنیا کی تجارت فائدہ مند نہیں ہوتی اسی طرح اگر اسی طرح کہ آج کا دن کیسے گزرا کتنی نوازیں جماعت کے ساتھ پڑیں صبح و شام کے ازکار کا کیا حال رہا نظر تیری کہاں کہاں غلط جگہ پر پڑتی رہی کانوں نے تیرے کیا کیا غلط سنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اس بات کا بھی ہمیں اسی طریقے سے محاسبہ کرنا ہوگا تب جا کر وہ ہماری تجارت سود بند ہوگی تب جا کر ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا اللہ اکبر لیکن انسان دنیا میں تو بہت زیادہ اپنا محاسبہ کر لیتا ہے وہ نہ کرے تو حالات اس کو محاسبہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جب دیکھا راس مال جا رہا ہے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ میری غلطی کہاں تھی اور مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے لیکن جو آخرت کی زیارت ہے اس میں اپنا محاسبہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کا دل زندہ ہوں جس طرح جسم بیمار ہو جاتا ہے ایسے ہی دل بیمار ہو جاتا ہے جیسے انسان مر جاتا ہے ایسے ہی اس کا دل بھی مر جاتا ہے بس اوقات جسم زندہ ہوتا اور دل مر جاتا ہے بسا اوقات بیمار ہو جاتا ہے اور یہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں دل کی بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک حصی ہوتی ہیں ایک مانوی ہوتی ہیں اس کا وال بند ہو گیا ہے اللہ محفوظ رکھے اس کی ایک وین بند ہو گئی ہے دل کو سپلائی نہیں جا رہی دل سے سپلائی نکل نہیں رہی بلڈ پریشر ہو گیا ہے یہ حصی بیماریاں ہیں دل کی اس کا دل پورے طریقے سے پمپ نہیں کرتا اس کی ہارٹ بیٹ کمزور ہو گئی ہے اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے یہ بے ہو جاتا ہے یہ حصی بیماریاں ہیں اور ایک ہوتی ہیں مانوی بیماریاں حسد ہے کینہ ہے مسلمانوں سے بگد ہے نیک لوگوں پر اناد ہے غصہ بہت آتا ہے اس کو اس کا دل چھوٹے سی حادثے پر پریشان ہو کر کے یہ رونے لگ جاتا ہے اس کا دل مضبوط ہے یہ حادثے پر روتا نہیں پھر اس میں شک کی بیماری ہے اس میں شبہات کی بیماری ہے اس میں شہوات کی, کی بیماری ہے اللہ اکبر یہ سب بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیماریاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی شفا بھی بتائی ہے اللہ اکبر جب مسلمان کافروں سے لڑتے ہیں تو ان کے دل میں دوسرے کے خلاف غضب ہوتا ہے کینا ہوتا ہے سینہ کھول رہا ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے کہ یہ اس رب کے باقی ہیں جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے یہ اس کا انکار کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ شر کرتے ہیں یہ اس کو گالیاں دیتے ہیں میں رب کا نمائندہ ان کو نہیں چھوڑوں گا یہ گصہ ہے اللہ اکبر فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بعیدیکم ویخذہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم اللہ اکبر ویذہب غیظ قلوبہم قروب و یعب اللہ علام عیہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کی کٹائی چاہتا ہے اور اللہ ان کو زلیل کرنا چاہتا ہے اور تمہارے سینے ٹھنڈے کرنا چاہتا ہے اور تمہارے دل کا غصہ ختم کرنا چاہتا ہے وہاں ختم کرنے کا لفظ نہیں بیان کیا بلکہ فرمایا تمہارے دلوں کو شفا دینا چاہتا ہے اس سے دلوں کو شفا ہوتی ہے پھر جس طرح حصی بیماریوں کا علاج دو طریقوں سے ہو سکتا ہے حرام دوائی کھا کر ہو سکتا ہے کتنی دوائیوں میں شراب ڈلتی ہے الکوہل ڈلتا ہے افیون ڈلتی ہے حرام دوائیوں سے بھی کسی حد تک لوگوں کو شفا ملتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اللّہ علامۂ جان فی حرام اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی عارضی شفا ہوگی کئی اور بیماریوں کا سبب بنے گی ایسے ہی دل کی بیماریوں کا علاج اگر حرام طریقے سے کرے تو وہ بھی شفا نہیں وہ عارضی طور پہ دل کو شفا نظر آئے گی مگر وہ کئی اور بیماریوں کا پیش خیمہ بنے گی مثلا غم ہم اور غم فکر یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس کو آپ ٹینشن کہہ لو اس کو آپ ڈپریشن کہہ لو یہ بہت بڑی مصیبت ہے یہ بہت زیادہ بیماریوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہے سارے آداد جسم کے ٹھیک ہے پیسہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن ڈپریشن کا مریض ہے کسی کام کا نہیں اس کا علاج دو طریقے سے ہو سکتا ہے قرآن حکیم کے ساتھ کاؤنسلنگ کی جائے قرآن حکیم کی تفسیر پڑھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے جائے تاریخ اسلام پڑھی جائے صحابہ اکرام کے صحابیات کے واقعات پڑھے جائیں تابعین تبا تابعین کی باتیں سنی جائیں اس سے انسان کا دل بڑا ہوتا ہے حوصلہ ملتا ہے ان کی تکالیف نظر آئے اپنی تکالیف ہیچ اور چھوٹی ہوتی نظر آتی ہیں یہ یہ طریقہ ہے اور ایک طریقہ ہے کہ وہ گانے سننا شروع کر دے فلم دیکھنے سے دل کچھ اور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڈو کھیلنے سے دل کچھ اور ہو جاتا ہے ناچوے فنی مزاق کرنے والے جگتے کرنے والے ان کو دیکھنے سے انسان تھوڑا ہنستا ہے تھوڑا دل اور ہو جاتا ہے واقع دن ہو جاتا ہوگا لیکن یہ اور کئی مصیبتوں کا پیش خیمہ بنتا ہے اور کچھ نہیں تو ہنس ہنس کر ان نہ کثرت دف کے تمید القلب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کھلا خل کر نہیں ہنستے تھے ہنسنے والی بات آتی تو مسکرا دیتے لیکن ایسی ہنسی کے بات ہی نہ کر سکے اس طرح کے کام نہیں کرتے تھے تو یہ بظاہر ڈپریشن کا علاج ہو رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا دل مردہ ہو رہا ہے تو یہ جو مردنی یہ انسان کا جب دل مر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے ایک بیماری ختم ڈپریشن کی حصی بیماری ختم ہو رہی ہے مانوی بیماری آ رہی ہے کیوں ان ڈراموں میں ان فلموں میں ان گانوں میں بہت زیادہ رب کی بغاوت ہوتی ہے اللہ میں ایک ایک پر بات کروں تو خطبہ ادھر نکل جائے گا چہرے پر مزاق کیا جاتا ہے اس کا چہرہ دیکھو جیسے فلا ہوتا ہے اللہ ہو یہ ایک جملہ دنیا کے سمندروں کو کڑوا کرنے کے لیے کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دوسری بیوی صفیہ کو اتنا جملہ کہا تھا ٹھیک نہیں سی ہے چھوٹا قادہ اس کا اللہ اقبال کل تی کلی متن لو مزت تم نے ایسا جملہ بول دیا ہے اگر سارے سمندروں کے ساتھ ملایا جائے تو سب کو متغیر کر کے رکھتے ہیں چھوٹا کہا تھا لیکن یہاں تو باقاعدہ مذاق کیا جاتا ہے لوگوں کو ہسانے کے لیے تیرے کان اس طرح کے ہیں تیری ناک اس طرح کی ہے تیرا رنگ اس طرح کا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بلٹ ان ہیں اللہ کی طرف سے بن کر آئے ہیں اور ان کو جو تانا دیتا جگد کرتا ہے وہ دراصل بنانے والے کو کر رہا ہوتا ہے چھوٹی سی بات نہیں ہے پھر برائیاں بیان کی جاتی ہیں لوگوں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے اس پر کیا کیا آیات اور احادیث نازل ہوئی ہیں اللہ اکبر تو یہ سب چیزیں دل کو مردہ کرنے والی ہیں جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا اس کو اپنی فکر ہی نہیں رہتی جیسے جیسے دل صاف ہوتا ہے تو اس میں کچھ اپنا چہرہ نظر آتا ہے جب چہرہ نظر آتا ہے تو اپنے عیب نظر آتے ہیں اور جس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں اس کو دوسروں کے عیبوں سے وہ مصروف ہو جاتا ہے دوسروں کے عیب سے وہ مصروف ہو جاتا ہے اپنے عیب کے ساتھ اور جس کو اپنے نظر نہیں آتے وہ دوسروں کے عیب کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے اندر ایب نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا اگر تجھے نظر نہیں آتے تو لام حالات دوسروں کے نظر آئیں گے اور اگر تجھے اپنے نظر آئیں تو پھر کسی کے نظر نہیں آئیں گے اس لیے عزیز جی بھائیوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ان کے ساتھی سب اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت ایک باپ کے اپنے صحابہ اکرام کا بھی محاسبہ کرتے تھے امیر المومنین بحثیت ایک باپ کے اپنی رعایا کا محاسبہ کیا کرتے تھے اور حضرت امیر المن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے عاملوں کو گورنروں کو خط لکھتے اور فرماتے ہاسب قبلان تو ہاسبو اس سے پہلے کہ رب الجلال تمہارا محاسبہ کرے اپنا محاسبہ خود کر لو کیونکہ یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا ربلال کی قسم ہے یہ محاسبہ ہوگا اور مجھے اپنے آمار نامے کو دیکھ کر کہے گا ما لا ولا درستوں والا کبیرت اس کتاب کو اس امار نامے کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی چھوٹی اور بڑی چیز اس نے چھوڑی نہیں کوئی میری حرکت کوئی جنبش کوئی نظر ایک ایک چیز اس میں درج ہے وہ وجد ما عامل حاضر ولا يظلم ربك احدا جو کچھ اس نے کیا تھا وہ وہاں لکھا ہوا ہوگا اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره جو ایک ذرہ نیکی کی ہوگی وہ بھی وہاں پالے گا جس نے ایک ذرہ برائی کی ہوگی وہ بھی وہاں پالے گا اور ذرہ معلوم کس کو کہتے ہیں ذرہ کا انگریزی ترجمہ ایٹم ہے اور ایٹم کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ایٹم بم کو اور بھی میں کنبلا ذریہ کہتے ہیں اتنا باریک ہوتا ہے فرما اتنی بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ پا گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے پیپر دیکھے میں محراج پر گیا مجھے اللہ نے اپنی امت کے پیپر کچھ دکھائے ایک میرے امتی کے پیپر میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے مسجد سے تن کا اٹھا کر کے باہر دیکھا تھا وہ بھی لکھا تو اس لیے اجیت بھائیوں کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دو اور کسی گنا کو چھوٹا سمجھ پر سمجھ سمجھ کر کر نہ لو اس لیے کہ سہرا ذرات سے بنتے ہیں سمندر کترات سے بنتے ہیں زرے زرے سے سہرا بن جاتا ہے کترے کترے سے دریا بن جاتا ہے اگر گناہوں کو چھوٹا سمے کرتے چلے جائیں بڑھ بڑھ بڑ کر وہ بھی پہاڑ بن جاتے فرما فرمایا تا کرنا من معروف ان و تل آخا کا اخاقہ بے وجل تلخ اس با کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو اپنے بھائی کو ملتے وقت تھوڑا سا مسکرا دو تو یہ بھی نیکی ہے اس کو بھی حقیر نہ سمجھو کیونکہ یہ عمال نامہ ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے استاد کو طالب علم کہتا ہے بیٹے اگر کوئی سوال آپ کو معلوم نہیں اس کا جواب دے رہا راہ وہ میں یا بل مسکالا ذرا دن جو ایک ذرہ نیکی کی ہوگی وہ بھی وہاں پا لے گا جس نے ایک ذرہ برائی کی ہوگی وہ بھی وہاں پالے گا اور ذرہ معلوم کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کا انگریزی ترجمہ ایٹم ہے اور ایٹم کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا آنکھ کو نہیں دیکھ سکتی ایٹم بم کو اور بھی میں کنبلا ذریا کہتے ہیں اتنا باریک ہوتا ہے فرما اتنی بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ پالے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے پیپر دیکھے میں راج پر گیا مجھے اللہ نے اپنی امت کے پیپر کچھ دکھائے ایک میرے امتی کے پیپر میں لکھا ہوا تھا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 سمندر کترات سے بنتے ہیں ذرے ذرے سے سہرا بن جاتا ہے کترے کترے سے دریا بن جاتا ہے اگر گناہوں کو چھوٹا سمے پر کرتے چلے جائیں تو بڑھ بڑھ کر وہ بھی پہاڑ بن جاتے فرمایا تحت کرن مرن معروف اسے ان تل کا خاکا بے تلق فرمایا اس با کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو اپنے بھائی کو ملتے وقت تھوڑا سا مسکرا دو تو یہ بھی نیکی ہے اس کو بھی حقیقت کیونکہ یہ امال نامہ ہے یہ ایگزامیشن ہال ہے استاد کو طالب علم کہتا ہے بیٹے اگر کوئی سوال آپ کو معلوم نہیں اس کا جواب تو اس کے ایک جز کا معلوم ہے تو اتنا ہی لکھ کر آ جانا کچھ نہ کچھ تو ملے گا حالانکہ اس دنیا کے پیپروں میں پاس بھی پاس ہی ہوتا ہے فیل بھی پاس ہی ہوتا ہے آ? تاجر کئی ایسے ہیں جن کو دستخط کرنے نہیں آتے اور ان کے نوکر ایم بی اے ای ہوتے ہیں. وہ ایم بی اے ای کر کے بھی پاس نہیں ہوا اور یہ کچھ نہ پڑھ کر بھی پاس ہو گیا کیونکہ ہمارے ہاں پاس فیل کا مانا کون زیادہ مال جمع کرتا ہے کامیاب وہ جو مال زیادہ جمع کرے اس حساب سے یہ ان پڑھ کامیاب ہے اور یہ پڑا ہوا ناکام ہے ان سکولوں کالجوں کا پڑھا بھی ناکام ہے نہ نا پڑھا بھی ناکام ہے پڑھا بھی کامیاب ہے نہ پڑھا بھی فیل بھی کامیاب ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ امتحان جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس میں فیل ہمیشہ کا فیل ہے جس کا پاس ہمیشہ کا کامیاب ہے اس میں ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک جز کا بھی جو معلوم ہے تو لکھ دینا چاہیے کل لوکم رائے اور ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص کو اپنے ماتحت لوگوں کا سوال کیا جائے گا اس کو اپنا اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے ماتحت لوگوں کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے اور اگر ماتحت میں سے کوئی شخص آپ کو آپ کی غلطی بیان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے وحید عقیل اللہ تقلّ ات العزت بالسم فسب ہو جہنم پر جب اس کو کوئی کہتا ہے اللہ سے ڈر جا بعض آ جا تکبر آ جاتا ہے اس میں اس کے تکبر کا ٹھکانا جہنم ہے ریاض کوئی شخص بھی بیان کرتا ہے آپ کے سامنے آپ کو اطلاع دیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر چٹائی خجور کی اس پر آرام فرماتے تھے ایک ساتھی نے بستر لا کر دیا آپ نے قبول فرمایا اگر رات چار گھنٹے پانچ گھنٹے تحجد پڑتے تھے تو اس بستر والی رات ایک گھنٹہ کم تحجد پڑ سکے تحجد چھوٹی ہو گئی کیونکہ نرم بستر کی وجہ سے نیند زیادہ آ گئی آنکھ لیٹ کھلی صبح ہوئی تو بستر نکلوا دیا کہا کہ اس کی وجہ سے میری چھوٹی ہو گئی اس کا نام حسبا ہے حضرت ابو جام رضی اللہ عنہ نے آپ کو ایک کمیز دی بڑی خوبصورت آپ نے پہنی دوران نماز آپ کی نظر اپنی کمیز کی طرف چلی گئی توجہ نماز سے ہٹ کر اپنی کمیز کی طرف چلی گئی نماز ختم ہوئی کمیز اتار کر ساتھی کو کہا ابو جہم کو واپس کر دو اور اس کا دل خراب ہوگا کہ میں نے ہدیہ دیا تھا واپس آ گیا اس کو کہنا مجھے کوئی اور سادہ والی دے دو اور یہ واپس لے لو کیوں تاکہ میرے نماز کے نمبر کم نہ ہوں دوران نماز عائشہ صدیق رض اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا سہی بخاری کی حدیث ہے نماز پڑھی اور فرمایا امیتی انا کرا کی ہاتھ یا عائشہ آئشہ پردہ ہٹا دو دوران نماز میری نظر پردے کی طرف چلی گئی اور اس میں کوئی پھول کوئی تصویر بنی ہوئی تھی اور میری نماز کے نمبر کم ہو گئے اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا راتوں کو اٹھ اٹھ کر ساتھیوں کے گھروں پہ چکر لگانا رات کو ایک کا ٹائم ہے دو کا ٹائم ہے تین بج چکے ہیں ساتھیوں کے گھروں میں ایئر ٹائٹ قسم کے گھر تو ہوتے نہیں تھے سادہ گھروندے گجرے ہوتے تھے کس کس کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے کس کس کے گھر سے سسکیوں اور آہوں کی آواز آ رہی ہے کون کون گڑ گڑا کر کے ربیض الجلال سے دعائیں کر رہا ہے کون اللہ تبارک وطالعہ سے اپنے تعلقات کو رینیو کر رہا ہے کون سو رہا ہے اس بات کا محاسبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ کو فرمایا عبداللہ عبد عبداللہ یقوم اللہ بندہ تو بڑا اچھا ہے لیکن اگر یہ میں نے چیک کیا یہ قیام الہل نہیں کرتا اگر یہ قیام الہل کرے تو بندہ بڑا اچھا ابر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ابو بکر آپ قیام الحر میں بہت دھیمی آواز سے قرآن پڑھتے ہو یہ کیسے پتا چلا چیک کرتے تھے کہتے ہیں اس میں او من انا جی یا رسول اللہ جس کو میں سناتا ہوں وہ سن رہا ہوتا ہے وہ دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تیری ٹھیک ہے مگر تھوڑی آواز اونچی رکھا کرو ولا تج ہرب صلاط کا ولا تو خافت بیہہا وب تگ بے کا سبیلا نہ تو بہت دھیمیا واد ہو نہ بہت بلند ہو بیچ کا راستہ اختیار کرو عمر بال خطاب آپ بہت اونچی آواز سے تجدد بڑھتے ہیں کہتے ہیں او کے شیطان میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بگاتا ہوں اپنی آواز کے ساتھ نیت تیری اچھی ہے لیکن تھوڑا سا آواز کو پست رکھا کروں یہ سب واقعات صحیح بخاری میں اور کتابوں میں صحیح بخاری میں ہی ہے حضرت فاطمہ کے گھر رات اچانک پہنچے دونوں آرام کر رہے تھے اٹھے کیا لفظ بولے الات وسلیان تو تم نماز نہیں پڑھتے ہو کیا یہ نہیں کہا کہ پڑھا کرو اچھا ادھر دیکھو حضرت عبداللہ کے لیے لہجہ کیا تھا بندہ تو اچھا ہے اگر تحدید پڑھ لے تو اور ادھر نفظ ہے اللہ تو سلیان تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو کیونکہ بیٹے اپنے ہیں دماد ہے بیٹی ہے ان کو تھوڑا سخت لہجے کے ساتھ فرمایا اس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی درانے جمعہ عثمان بن عفان داخل ہوئے مسجد میں جمعہ روک کر فرماتے ہیں عثمان لیٹ کیوں آئے ہو کہنے لگے جی حضرت میں تو دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کہ جمعہ شروع ہو چکا ہے میں تو نہایا بھی نہیں بس جلدی سیدھا سیدھا مسجد میں آ گیا ہوں دوسری ڈانٹ پلا دی اچھا تو نہایا بھی نہیں ہو دوران خطبہ جا جا کر لوگوں کے گھروں میں دیکھنا کیا ہو رہا ہے کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا اپنے ساتھیوں کا محاسبہ کرنا اپنی اولاد کا محاسبہ کرنا صحابائی گرام جوانی سے پہلے اپنے بچوں کو روزے رکھوا دیتے اور جب وہ بچے روتے بلگتے کھانا طلب کرتے تو حدیث میں آتا ہے روئی کے روئی کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا کر کے ان کا دل بہلاتے اور ان کو روزے پر عادی کرنے کے لیے جوانی کے قریب ان کو روزے رکھواتے ہیں اس طریقے سے وہ اپنی اپنی اولادوں کا محاسبہ اپنی رعایٰ کا محاسبہ اپنی ذات کا محاسبہ کیا کرتے اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اب ایک آدمی امیر المومنین ہو اور اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہا ہو کتنا عجیب لگتا ہے کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں کہا اس نے مجھے بڑا دلیل کیا ہے اس نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے یہ بڑا غلط بول جاتی ہے مجھے بھگتنا پڑتا ہے اس نے مجھے بڑا پریشان کیا اس لیے کھینچ رہا ہوں اشتا. اللہ اکبر ایک صحابی اپنی زبان پکڑ کر کہتے ہیں سن سن اپنی زبان کو کہہ رہے ہیں سن سن صبح کا ٹائم ہے آج نے پھر بولنا ہے کل خیرن تگنم اچھی بات کرنا فائدہ ہوگا اس کو اوسر تسلم یا کسی برائی سے چپ رہنا تو بھی سلامتی ملے گی اور اگر یہ بھی نہ کیا وہ بھی نہ کیا وہ اللہ ورنہ پھر ندام تو پشمانی کسی کا کچھ نہیں ملے تو میرے عزیز بھائی ہو فرمایا نفسما <تصفح> ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے صبح صبح فجر کی نماز پڑھی اب پچھلی رات کا محاسبہ کیا کیا میں نے پچھلے دن کا محاسبہ کیا میری زندگی میرے اوقات میرے گھنٹے میرے منٹ ان کی آؤٹ پٹ دنیا ہے یا آخرت ہے کیا کہا میں نے آٹھ گھنٹے میں نے کام کیا ہے، اس کی آؤٹ پٹ دنیا میں ملے گی یا مرنے کے بعد ملے گی میری ان کا کوششوں ہمتوں چلاکیوں کا نتیجہ فنا ہونے والی دنیا ملے گی یا ہمیشہ کی آخرت ملے گی اس بات کا محاسبہ کرنا روزانہ مجھے ٹائم ملتا ہے روزانہ میں دسیوں کام کرتا ہوں کتنے وہ کام ہیں جن کا آؤٹ پٹ دنیا میں ملے گا اور کتنے وہ کام ہیں جس کا آؤٹ پٹ آخرت میں ملے گا اللہ اکبر بل سرون الحیات دنیا خیر اب ابقا۔ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ اچھی اور زیادہ دیر پار کس کو ترجیح دیتے ہو کتنے وہ لوگ ہیں جو اگر اللہ کے دین کے لیے کام کریں کچن کے معاملے سے بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں وہ کچھ نہ کریں کچھ نہ کریں ان کا کچن چلتا ہے لیکن پھر بھی وہ دنیا بنانے پر لگے ہوئے ہیں آخرت کی فکر نہیں ایک مزدور آدمی نہیں کماتا تو کچن نہیں چلتا وہ اور بات کتنے ایسے ہیں جن کا کچن چلتا ہے مگر پھر بھی وہ دنیا کے بندے ہیں آخرت کے بندے نہیں بن رہے دنیا کا مقصد دنیا ہے دنیا میں مقصد آخرت نہیں ہے ربیعت الجلال فرماتے ہیں فَأمَّا مَن وہ اماں منتاگا وہ آسر الحیات دنیا جو سرکش بن گیا دنیا کو ترجیح دینے والا بن گیا فن الجہیم ہی الما اس کا ٹکانہ جہنم ہوگا الیاد بلّہ وہ من منخواہ مقام رب ون نفس انلوا اور جو رب عدالجلال کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا بن گیا جنت <الْمَأْوَى> اس کا ٹھکانا جنت ہو. تو ہم اپنے دل کو خواہشات سے روکتے ہیں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا آہد کو ترجیح دیتے ہیں اس بات کا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے بل طنز نفس ماہ قدمات قَدْ لگا صاف صاف لفظوں میں میرے بد ہمیں حکم دے رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ سوچا کرو روزانہ سوچا کرو یہ سوچا کرو کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے اور جو کسی نے محاسبہ کرتے وقت آپ کو بتانا ہے کہ تم یہاں غلطی کرا ہے یہاں غلطی کرا ہے اور اس کے بعد امپروومنٹ نہیں ہو سکتی اس سے پہلے پہلے اگر آج محاسبہ کر کے وہ غلطیاں ہمیں معلوم ہو جائیں آج امپروومنٹ ہو سکتی آج اصلاح ہو سکتی مرنے کے بعد جب ربط آئے گا وبد الحمن اللہ یقون احتسب قیامت والے دن وہ وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا کبھی گمان نہیں کیا ہوگا تو بھائیو کل لابل ران علاقوب ہما کن ایک دل پر زنگ آ جاتا ہے دل پر پردہ آ جاتا ہے دل کا شیشہ گدلہ ہو جاتا ہے تو پھر اپنے گناہ نظر نہیں آتے پھر انسان اپنے برائی کو برائی نہیں مانتا اپنے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتا اور جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر یہ لمبی تقریروں کا فائدہ نہیں ہوتا پھر انسان خود ہی اپنا محاسبہ کر رہا ہوتا پھر لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی دل کی صفائی کس چیز سے ہوتی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے و انہاں والا قلبی میرے دل پر بھی پردہ آ جاتا ہے انی لاستا پھر اللہ حافظ میں اتمر رہا میں سو بار روزانہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو پردہ ہٹ جاتا ہے اگر ان کا پردہ سو بار استغفار سے ہٹ جاتا ہے تو اپنے گناہوں کا اندازہ کر لو ہمیں کس قدر اللہ تعالی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے جب وہ صاف ہوتا ہے شیشہ چھوٹے گناہ بھی بڑے کر کے دکھاتا ہے اور جب وہ غدلہ ہو جاتا ہے پھر بڑے بڑے پاپ بھی چھپ جاتے ہیں نظر نہیں آتے تو اللہ تبارہ کا وطالعہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کی, کی توفیق دے جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے غلطی تو انسان ہو جاتی ہے پھر وہ خود رہا ہوتا ہے تہ ہرنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دی پھر اس کے لیے گواہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر جی آئی ٹی کی ضرورت نہیں پڑتی پھر لمبے لمبے ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ساری حکومت اور ساری اس کی مشینری اور وزارتیں قانون اور بڑے بڑے قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ججوں کو ڈوج کیسے دینا ہے اور اپنے بندے کو کیسے بچا کر کے نکالنا ہے اللہ حکبہ کہ میں نے جو عورتوں کا گبن کیا ہے وہ کس طرح چھپ جائے اور کس طرح میری حکومت باقی رہے انسان انسان کا محاذہ نہیں کر سکتا رہمان کرے گا پچاس ہزار سال کا دل اسی لیے ہے اگر جانوروں کا حساب ٹھیک ٹھیک ہوگا تو انسان کہاں رہ گا جانوروں کا بدلہ دیا جائے گا تو انسان کہاں ہے ان سب کو ایک ایک چیز کا بدلہ دیا جائے گا اگر انسان کسی ایک شخص کی چوری کرے تو کبھی توبہ نصیب ہو تو اس کو اس کے پیسے واپس کر سکتا ہے کسی بہانے کے ساتھ کر سکتا ہے اور اگر ساری قوم کی چوری کی ہوئی ہو تو کس کس کو کیسے ادا کرے گا یہ ایسے ایسے گناہ ہیں جن میں توبہ کے دروازے بسا اوقات بند ہوتے نظر آتے ہیں اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایک گھر چلانا ایک ادارہ چلانا ایک مسجد کی ذمہ داری بڑے وسائل بڑے گناہ انسان ڈرتا ہے کہ میں کیسے جواب دوں گا اور ملکوں کے حکمرانیاں اور بغیر تقوی اور اللہ کے خوف کے اور پھر دونوں دونوں ہاتھوں سے لوٹنا اور لمبی مدت لوٹتے رہنا اس کا حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے عرم کرنے کی توفیق دو تو ہمارے میں ہے اور تمام بیگار ہیں فضل کے ساتھ خواتین خوشبو گا کر مسجدیں بالکل نہیں آنا چاہیے دیکھتے ہیں خوشبو عورت کی ہر زینت اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے ساری دنیا کے لیے نہیں ہوتی مسجد میں کیونکہ عورتیں ہیں اور وہاں پر کسی قسم کا بناؤ شکار کر کے نہیں آنا چاہیے سادہ کپڑوں میں سادہ حالت میں آنا چاہیے کیونکہ مقصد جسم کی نمائش نہیں ہے کپڑوں کی نمائش نہیں ہے مقصد اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل کرنا اور علم حاصل کرنا اور جمع کرنا یہ مقصد ہے تو یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح سے مسجد آئے اللہ کا